الحمدللہ الحمدللہ وكفى والصلاه والسلام على ملى النبي ابدا وعلى اله وصحبه الذين اوفوا عهدا الذين هم خلاصه العرب الاربعه وخير الخلائق بعد الانبياء امام آباد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتکم منكم امت يدعون إلى الخیر و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولائکہم المفلحون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہصفی امتی میاد الحدین صدق اللہ نبی الکریم ونحن نہن علاظال شاہدین و شاکرین والحمد اللہ رب اللہ عالمین چوتھا بارہ سورہ عال عمران کی ایک سو چار نمبر عیت اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام ابو داود نے نقل کیا ہے تلاوت کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ول تکم من کم امتوئیں تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے امر کسی کا سیگا ہے تم میں سے ایسی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف آنے کی دعوت دے یعنی امر بالمعروف کرے اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے الا کا حم یہی جماعت کامیاب ہے جو لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ابو داود نے نکل کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر سو سال پر ایک ایسا بندہ اپنی امت میں ضرور بھیجتا ہے پیدا کرتا ہے جو دین کی صحیح تشریح کرتا ہے وہ عالم دین جو ہر سو سال پر اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جو دین کی تجدید کرتے ہیں دین میں لوگوں نے کچھ رسمیں داخل کر لی ہوتی ہیں کوئی بدعت داخل کر لی ہیں تو یہ عالم دین دین کی صحیح تشریح پیش کرتا ہے اور اس کے اندر جو افراد تفریح داخل کر دیا گیا ہے اس کو دور کرتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے ہر سو سال پر ایک مجدد اللہ بھیجتا ہے اب تو چودہ سو سینتیس سال چل رہا ہے میں ان شاء اللہ کسی وقت اس موضوع پہ تفصیل سے بات کروں گا کہ پہلی صدی ہجری سے لے کر اب تک کتنے مجدد آئے ہیں اور کون کون سے ہیں اور اس میں کیا تشریح ہے اس میں عبداللہ ابنِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت روایات ہیں جس میں تشریح میں مدد ملتی ہے آج اس موضوع پر تفصیل سے بات نہیں کرنی جو ایک ہزار سال کے اوپر اللہ نے مجدد بھیجا جس کو سید احمد سرہندی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کا تعارف کرانا مقصد ہے اور کیوں اس کا تعارف کرانا مقصد ہے کہ اس کی ضرورت ہے کہ پچھلے جمعہ پر میں نے یہ بات کی تھی کہ جلال الدین اکبر بادشاہ یہ مغلیہ خاندان کا وہ تیسرا بادشاہ ہے جس کی پچاس اکاون سال حکومت تھی انتہائی نالیک اور ان پڑھ تھا دین کے معاملے میں اور اس نے ایک دین اکبری کے نام سے ایک فارمولہ تیار کیا تھا جو اس کے چیلے اور چمچوں نے قبول کیا تھا دستخط کیے تھے اس کو رائج کیا تھا اور اس کا وہ خاص ہندو رہبر بیربل بیرم خان یہ جو ہے اس کو اس کی تبلیغ کرتے تھے اور عجیب غلط طریقے کا اس نے وہ رائج دین کیا تھا کہ ترک مال ترک عزت ترک جان ترک دین اسلام چار چیزوں کا عہد کرو پھر دین اکبری میں داخل ہو جاؤ تو ایک ہزار سال ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وہ پرانا ہو گیا ہے اب نیا دین آ گیا جس میں آسانیاں ہو گئی ہیں نماز ختم زکوٰۃ ختم ختنہ ختم پردہ ختم ناموس رسالت عزت و احترام ختم یہ ساری چیزیں حلال کر دی گئی ہیں شراب حلال جوا حلال سود حلال جسم فروشی حلال خنزیر حلال گائے حرام جو کہ ان کو خیال کرنا ہے کہ بیگم ہندو ہے نا یہ رنمرحیت تھے سب یہ اس نے دین رائج کیا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ میں جو فارمولہ ایک نئے دین کا پیش کر رہا ہوں اس پر لوگ عمل کریں گے پورا ہو جائے گا افسوس کی بات یہ ہے دوستوں اس طرح کے جو غیر مسلم بادشاہ یا جو کچھ ہے وہ تو ایک الگ بات ہے ہمیں ان سے کیا غرض اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سے یہاں لوگ آنا شروع ہوئے دین کی تبلیغ کے لیے پھر عبد الملک بن مروان کی زمان میں ہندوستان میں آئے محمد بن قاسم کی صورت میں اور اس کے بعد وفد آئے عرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تبلیغ کے وفد آئے پھر غزنی کی حکومت آئی چار سو سال میں معمود غزنوی کی اچھی حکومت تھی اس کو بہادر بھی کہا جا سکتا ہے مسلمانوں کا سپہ سلار بھی کہا جا سکتا ہے مجاہد اسلام بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کو توحید کا پرچم لہرانے والا بادشاہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے کافروں کے ساتھ جنگیں کی ہیں اور ابتدا کافروں نے کی تھی تفصیل سے بات کر چکا ہوں پھر غوریوں کا زمانہ آیا تیموریوں کا دور آیا پھر خلجی خلجی ایک قوم آئی بادشاہ بن کے پھر لودی آئے ابراہیم لودی وغیرہ اس کوئی خاص بات نہیں ہے یہ مسلمان حکمران ہیں کہ جن کی کوئی قابل تعریف بات کی جائے لودو کی حکومت کو ختم کر کے بابر آیا ظہیر الدین بابر پہلا مغلیہ بادشاہ اپنے علاقوں سے بھاگ کے آئے اگر بہادر تھے تو ماموؤں سے اور چاچوں سے اپنی حکومت چھڑاتے نہ یہاں آ کے فتنا برپا کیا اس کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں آیا ہمایوں کے ساتھ بغاوت کی اور پھر یہ بھاگا شیر شاہ سوری آ گیا صرف پانچ سال شیر شاہ سوری گیا فوت ہو گیا اس کی اولاد کوئی خاص کام کی نہیں تھی پھر ہمایوں آ گیا پندرہ سو چھپن میں ہمایوں فوت ہوا بابر آ گیا تیسرا بادشاہ مغلیہ خاندان کا ظہیر الدین بابر کے بعد ہمایوں ہمایوں کے بعد مغل اعظم جلال الدین بابر فلان پچاس سال حکومت ہے اس کی دین اکبری جس نے رائج کیا جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا افسوس کی بات یہ ہے دوستوں بظاہر یہ مسلمان بادشاہ کہلانے والے تھے بہت سارے معرحین نے ان کو مرتد لکھا ہے زیر کہاں اسلام ہو سکتا ہے جب آپ کے گھر میں ہندو ہیں اور کس طریقے سے دین کا فارمولہ پیش کیا ہے کہ اس سے بندہ مسلمان رہ سکتا ہے کہ دین اسلام ترک مال ترک جان ترک عزت ترک کرو پھر داخل ہو جسم فروشی کی یہ لانت مغلیہ بادشاہوں نے ایجاد کی تھی ہیرا منڈی ہو فلان ہو فلان ہو یہ لوگ ہیں جسم فروشی کو ایجاد کرنے والے جو آج تک اس لانت کو بالکل طور پر کوئی بادشاہ مسلمانوں کا ختم نہیں کر سکا بس کسی زمانے میں تھوڑی دب جاتی ہے کسی زمانے میں تھوڑا سا عروج ہو جاتا ہے اکبر بادشاہ نے دین نے اکبری رائج کیا اور اس پر سختی بھی کی کوشش بھی کی لیکن بہرحال یہاں تک بات پہنچی تھی کہ بہت سارے فتنہ تاطار اور چنگیز کے زمانے میں صوفیاء یہاں آئے ہوئے تھے انہوں نے دین کا چراغ جلائے رکھا دین مٹنے نہیں دیا کہ اکبر بادشاہ فوت ہوتا ہے دس سو چودہ ہجری میں اور کیا بات مانیں گے بیٹے باغی نکل آئے سلیم شہزادہ بھی جہانگیر بھی کسی حد تک دس سو چودہ ہجری میں یعنی پندرہ سو چھپن میں یہ ختم ہوا اس کے بعد اکبر ختم ہوا دس سو چودہ میں تو جہانگیر بادشاہ آیا جہانگیر کی حکومت تریس سال حکومت ہے یہ دس سو چودہ ہجری میں آ کر دس سو سال میں جا رہا ہے دس سو میں شاہ جہان آتا ہے اور دس سو سٹھ سٹھ ہجری میں جا رہا ہے فوتور آئے دس سو سٹسٹھ ہجری میں آلمگیر بادشاہ آ رہا ہے جو گیارہ سو انیس ہجری تک جس کی حکومت تھی اور قدرے بہتر تھی یہ مغلیہ خاندان ہے مغلیہ خاندان کی حکومت دوستوں پندرہ سو انیس یعنی 900, ساڑھے نو سو ہجری کے لگ بھگ پندرہ سو انیس بیس چھبیس عیسوی میں شروع ہوتی ہے پندرہ سو چھبیس عیسوی میں شروع ہوتی ہے اور اٹھاون اٹھارہ سو اٹھارہ سو عیسوی پر بہادر شاہ ظفر قربان بات کروں گا کہ جو انگریزوں سے در کے حکومت ان کے حوالے کی اس کا نام رکھا بہادر شاہ ظفر یہ آخری بادشاہ ہے. تین سو گیارہ سال یا تین سو سال مغلیہ خاندان کی حکومت ہے اور کوئی قابل فخر بات نہیں ہے تھوڑی تھوڑی بات بہتر ہوئی جو میں بات کروں گا لیکن جس میں زہیر الدین بابر کے زمانے میں کوئی بات اچھی نہیں ہوئی ہمایوں کے زمانے میں کوئی بات بہتر نہیں ہوئی اور اکبر بادشاہ کے بارے میں بہتر کیا ہوتی ہندوؤں کو اپنے گھر میں لایا ہندوؤں کے ساتھ شادیوں کو جائز قرار دیا مشترکہ عبادت گاہیں بنائیں ایسی عبادت گاہیں بنائی جس میں سکھ بھی ہندو بھی عیسائی بھی آتش پرست بھی یہودی بھی مسلمان بھی جاتے تھے بہت سے وہ زنار پہننے والے ہندو جن کے ہاتھوں میں مسلمانوں کی تسبیاں نظر آئیں بہت سے اللہ والے درویش جن کے ہاتھوں میں سبحان اللہ الحمد ورد کرنے والی تسبیحات ہوتی تھی ان کے ہاتھوں میں نظر آئے۔ یہ دین گیا؟ لوگ ڈر کی وجہ سے اکٹھے مل جل کے رہنے لگے ایک, جی ایک ہی بات ہے جی ایک ہی بات ہے جیسے اب بھی سنتے رہتے ہو مذہب سارے برابر ہیں مذہب سارے برابر ہیں مذہب سارے برابر نہیں باقی مذہب باطل ہیں اندینسلام نبی آئے مذہب ہے وہ منسوخ کر دیے گئے اگر آسمانی بھی تھے اور آسمانی نہیں تھے تو, تو ویسے ہی غلط ہیں ہاں جو بات اسلام نے رخصت کی شکل میں بتائی ہے وہ یہ کہ اسلامی ملک میں اگر کوئی دوسرے مذہب والے لوگ رہتے ہیں تو ان کو مجبور کر کے مسلمان نہیں بنایا جائے گا اقلیت کا خیال رکھا جائے گا وہ تمہارے ملک کے باشندے ہیں انہیں مارا نہیں جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مذہب سارے برابر ہیں یہ انسانیت کے نقطۂ نظر سے اسلام کا قانون ہے یہ مذہب تو اسلام مشہور حدیث امام تریمزی نے نقل کی امام داوود نے نقل کی اور دیگر حاکم نے ابن عساکر نے نکل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج لوکان حیین لوکان موسی حین فی قبری ما وساہو اللہ اتباعی اگر موسیٰ بھی آج قبر سے زندہ کر دیے جائیں دنیا میں ان کو لایا جائے تو موسیٰ کی نجات کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے مگر میری شریعت کی اتباع کرنی ہوگی تب نجات ہوگی تغمبر بھی اگر زندہ کر دیے جائیں تو وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکیں گے بلکہ ان کے لیے لازم ہوگا نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا تو مذہب سارے برابر جاہل تمہاری جہالت برابر تمہاری عیاشی برابر تمہاری دینی برابر ہے مذہب کیسے برابر ہوتے ہیں یہ مذہب ہے جس میں نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک قدا زندہ ہے عدا زندہ ہے سر پہ کنگی کرنے کی عدا زندہ ہے سرما لگانے کی عدا زندہ ہے یہ بھی کوئی بات نکل کرنے کی ہے یہ محبت کی بات ہوتی ہے نا دوستو تو ہر ادا کو ذکر کیا جاتا ہے دین اسلام کی ہر بات زندہ ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے یہ قیامت تک زندہ رہے گی تو بات کر رہا ہوں دوستو مذہب اسلام ہے باقی مذہب باطل ہیں منسوخ ہیں دین اسلام پہ داخل ہونا ضروری ہے ورنہ وہ کافر شمار ہوں گے تو بات کر رہا ہوں اس نے بھی مذہب برابری مذہبی ہم آہنگی فلان فلان یہ, یہ اس طریقے سے باتیں کرنے کے لحاظ سے اس نے ایک مذہب ایجاد کیا اور اس کو ترویج بھی پھر دینے لگ گیا اور خود دس سو چودہ ہجری میں آگرہ میں دنیا چھوڑ رہا ہے سکندرا میں دفن ہوا اس کے بعد جہانگیر آتا ہے دس سو چودہ ہجری میں تاج پوشی جہانگیر بادشاہ کی ہوتی ہے جو دس سو سینتیس ہجری میں لاہور راوی میں کے قریب اس کا مزار ہے وہاں دفن ہوا اس شخص نے اپنے باپ کے دین کو ترویج کی کوشش کی ہے دین اکبری کو یعنی بے دینی کو یعنی کفر کو پھیلانے میں کوشش کی جہانگیر بادشاہ کی 23 سالہ حکومت میں سارے کام غلط ہوئے اور میں ابھی بتاتا ہوں ایک کام معلوم نہیں اس کے دور میں وہ کیسے اس نے کہہ دیا کہ یوں کرو یہ قانون بنایا کہ جو شخص لا وارث مر جائے اس کا وارث کوئی نہیں ہے تو دلائل کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ اس کا دور تک کوئی وارث نہیں ہے اگر وہ مسلم ہے تو اس کے پیسے سے مسلمانوں کے لیے مسجد یا مدرسہ بنوا دیا جائے اور اگر وہ کوئی اور چیز ہے تو ان کی عبادت کھانا بنا دیا جائے یہ ایک بات ہے جہانگیر بادشاہ کی باقی کوئی بات نہیں جہانگیر بادشاہ کی غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی کہ اس نے اس وقت کے ایک بڑے عالم دین کازی نور اللہ مسترشدی کہ جو ان کے خلاف تقریر کرتا تھا لوگوں کو بتاتا تھا کہ دین اکبری سے بچو یہ جہنم میں لے جانے والا ہے اس کو اس نے قتل کرایا شہید کرایا مولانا صاحب کو دوسری اس کی بری بات جو اس نے مجد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کو گوالیا کی جیل میں بند کیا کہ میرے سامنے سجدہ نہیں کرتے جو آپ ابھی بات کرتا ہوں اور تیسری چیز بری اس نے حکومتی طور پر نشے والی چیزیں شراب اور دیگر چیزیں خوب رائج کی خود بھی بنگ اور شراب دونوں پیتا تھا تو ہر جگہ میں اس نے یہ چیزیں رائج کی ہیں بہرحال دین اکبری تو دسویں صدی ہجری میں اکبر نے شروع کیا لیکن ارد گرد سے علماء سوئے نہیں تھے وہ اپنے اپنے علاقوں میں بیدار تھے اور لوگوں کو آگاہ کرتے رہے اور یہی ذمہ داری ہے کہ جب بھی دین کے خلاف کوئی پرچم اٹھایا جائے کوئی آواز اٹھے کوئی دینی اقدار دینی شاعر کے خلاف کوئی بات ہو علماء زمانہ کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت وہ اٹھیں لوگوں کو اگاہ کریں باخبر کریں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ دین, کے دین اسلام کے خلاف ہے خواہ ڈاکٹر اللہ ہو یا کوئی بھی ہو ہر دور میں علماء دین رہے ہر دور میں سن چار سو ہجری میں خاکان کی حکومت ہوتی ہے ارزو جند اور کاغستان اور ان علاقوں میں اس نے لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہیے چار سو ہجری کی بات کر رہا ہوں جس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی نقطۂ نظر سے اس وقت کے ایک ہنفی عالم دین نے جس کو تاریخ سرخسی کے نام سے یاد کرتی ہے انہوں نے فتویٰ جاری کیا اور ہزاروں لوگ ان کے موتقد ہزاروں لوگ طلبہ ان کے شاگرد تھے کہ بادشاہ سلامت تمہارے اللّہ دور میں اسلامی حکم کو نہیں توڑا جا سکتا تمہاری اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی بادشاہوں کو اپنی بادشاہت پر بہت غرور ہوتا ہے اور غرور کس چیز کہے جو ٹیکس کی پیداوار ہو وہ سکندری کیا ہے غرور کس چیز کا ہے کون سے اپنے باغ بیچ کے آئے ہو کون سا اپنا ذاتی سرمایہ لے کے آئے ہو کہ غرور کرتے ہو جو ٹیکس کی پیداوار ہو وہ سکندری کیا ہے بادشاہ کا خا کان اپنے غرور کے بلبوتے پر سن چار سو پچاس ہجری کی بات کر رہا ہوں قرغستان اوز جند میں عالم دین مولانا شمسل ائمہ سرخسی نے فتویٰ جاری کیا کہ بادشاہ سلامت جو مرضی کر لو دین کے حکم کو نہیں ختم کر سکتے ہو نہیں دبا سکتے ہو بادشاہ نے حکم جاری کیا پولیس آئی فوج آئی مولانا صاحب کو گرفتار کیا گیا عزو جند کی جیل میں ڈالا گیا اور اس وقت علماء دین کو دوستو جن جیلوں میں ڈالا جاتا تھا وہ جیلیں کنواں ہوتی تھی کنواں اصو جند کی جیل کنواں میں مولانا شمس الحمد سرخسی کو ڈالا گیا اور کہا گیا کہ اپنا فتوا واپس لو ورنہ جیل میں ہی پڑے رہو گے مولانا صاحب نے کہا جیل میں ہی پڑے رہیں گے لیکن یہ میرا فتویٰ نہیں قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے کہ فلاں عورت کے ساتھ وہ ماہرمی رشتے کے نقطۂ نظر سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی بارہ سال دوستو مولانا شمس الما سرخسی او جنگ کی جیل میں پڑے رہے دا اور اس میں کھانا بھی اندر نماز بھی اندر ووزو غسل بھی اندر پیشاب بخانا بھی اندر اور کنویں کی کنویں کی جو مسافت ہے وہ دس بائی دس کا کنواں ہے چوڑائی اتنی ہے ہزاروں طلبا جنگ کی اس جیل میں مولانا صاحب کے کنویں کے مڈیر کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے اور مولانا صاحب نے الکافی کی شرح یہ القافی اصل میں ایک مختصر کتاب تھی امام محمد کی چھ کتابوں کی شرح جامع صغیر جامع کبیر نام تو سن لو خود نہیں پڑھتے ہو اولاد کو پڑھانے کی فکر کرو یہ اسلام کے ان علم برداروں کی کتابیں ہیں کہ جن کے لا کو پڑھ کر کفرستانوں نے اپنے اندر حکومتی نظام مرتب کیے امام محمد کی کتاب جامع صغیر جامع کبیر شیر شہیر کبیر زیادات اور افادات چھے کتابوں کو مختصر کیا گیا تھا جس کا نام الکافی رکھا گیا یہ حاکم شہید نے مختصر کیا اور حاکم شہید کی الکافی کتاب کی شرح شمس الائمہ سرکسی نے جیل میں نیچے بیٹھ کر آواز لگا کر اپنے ارد گرد منڈیر پر بیٹھنے والے طلبہ کو یہ کتاب لکھائی جو تیس جلدوں میں اس وقت بسر اور قاہرہ نے چھاپی ہے لوگوں نے کہا حضرت صاحب آپ کا بہت حافظہ وغیرہ جب بعد با کے علماء نے ان کتابوں کو اصل کتابوں کے ساتھ جب جوڑا تو ایک غلطی بھی نہیں تھی مولانا شمس سرکسی یہ حنفی مسلک کے بڑے عالم ہیں اتنے حافظہ ان کا تھا اتنا حافظہ جو زبانی زبانی اپنے حافظے سے تیس جلدوں میں کتاب آواز لگا کر اپنے طلبہ کو لکھائی جو منڈیر پر بیٹھے رہے لکھتے لیکن اپنے فتوے سے باز نہیں آئے بعد پھر فوت ہو گئے وہیں ان کی قبر ہے تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو بے شک دین اکبر ہی رائج کیا گیا اور اس کے اوپر خریدے بھی گئے جو اس کو پھیلانے کی تبلیغ کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن علماء صوفیاء خطباء مدرسین محدثین یہ جاگے ہوئے تھے جہانگیر کی حکومت آئی دس سو چودہ میں جو دس سنتیس تک ہے اور مجدد الفسانی کا بھی یہی زمانہ ہے جو ایک ہزار سال کے بعد اللہ نے یہ عالم دین بھیجا جو ہر سو سال کے بعد اللہ بھیجتا ہے اس پر ہم تشریح سے بات کریں گے کبھی ہر سو سال والے مجدد کی یہ نو سو اکتر ہجری میں سرہند میں پیدا ہوتے ہیں سلسلے نصب کے لحاظ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں اور دس سو چونتیس ہجری میں سرہند میں ہی وفات پاتے ہیں یہ بڑے عالم دین سلسلے قادریہ سے بھی بیت ہوئے سہروردیہ سے بھی بیت ہوئے اور سلسلوں میں بھی داخل ہوئے لیکن ان کو اللہ نے روشنی ادا کی سلسلے نقش بندیاں میں داخل ہونے کے بعد یہ مولانا خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالی جو مشہور زمانہ ایک عارف گزرے ہیں اللہ والے مولانا خواجہ باقی بلا کے یہ مرید اور خلیفہ ہیں مزاروں ان کے طلبہ اور معتقد تھے مشورہ ہوا دین اکبری کے بارے میں کیا کیا جائے بڑے خلفا تھے ان کے ہزاروں کی تعداد میں ان کے خلفا تھے اور لوگ شاگرد وغیرہ موتقد تو ایک الگ بات ہے بیدار تھے بیدار ہم تو سمجھتے ہیں بیداری کے لیے ضروری ہے پیسہ زیادہ ہو تب بیدار ہو سکتا ہے نہیں دل بیدار پیدا کر دل بیدار پیدا کر یہ خا ہے جب تک نہ تیری زربکاری نہ میری زرب کاری پیدا کر پیسے سے دل بیدار نہیں ہوتے اکثر مرتبہ تو مردہ ہوتے ہیں ایمان کی روشنی سے دل بیدار ہوتا ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے کسی ولی اللہ غوث اور کی مجلس میں بیٹھنے سے دل زندہ ہوتا ہے ایمان اندر آئے تو دل زندہ ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول اندر آئے اندر آئے تو دل زندہ ہوتا ہے حدیث ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہے اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرتا ہے اس کے دل کی مثال زندوں کی ہے جب ایمان آئے تو زندہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو علماء کو مریدوں کو متعلقین کو بلایا کہ دین اکبر جو یہ فتنہ ہو رہا ہے جس کو جس کی تبلیغ کرنے کے لیے کچھ کارندے بھی مقرر کیے گئے اور حکومت تھی ان کو مشینری بھی حاصل ہے اور بجٹ بھی حاصل ہے مشورہ ہوا جس میں تین باتیں سامنے آئیں ایک بات تو یہ آئی وہ میرا خیال ہے ہمارے جیسے کوئی اس زمانے میں بھی لوگ تھے حضرت جی ان کو کیا کرنا ہے اپنا دین اسلام ٹھیک رکھتے ہیں اپنا اللہ اللہ کرتے ہیں ان کو کیا کرنا چھوڑو ان کو جو کر رہے ہیں آپ یہ بات سنتے رہتے ہو دوستو یہ بات اسلامی شریعت میں نہیں ہے چھوڑو ان کو انہوں نے کیا کرنے جی کافروں نے جو بھی کرتے رہے کیا کرتے رہے ہرگز نہیں یہ ایک جماعت ایسی ہوئی ابھی ایمان نہیں بنا ہوگا نا نئے نئے ہوں گے نئے نئے داخل ہوئے ہوں گے سرہندی صاحب کے بیت میں کہہ رہا چھوڑو ان کو جی وہ کرتے رہے جیسے بھی ہو خیر ہے جی کوئی بات نہیں غلط بات ہے یہ اسلام کی کوالٹی نہیں ہے جو بندہ یہ بات کہتا ہے ایمانی درجے اس کے پاس نہیں ہے بیٹے بے نمازی بیگم بے, بے پردہ بیٹی بے پردہ بہنیں بے پردہ اور خود بندہ نمازی ہے ہاں جی ہے نماز با جماعت کا پابند ہے اور اسے کہا جائے کہ گھر کا خیال رکھو وہ کہتے ہیں خیر جی وہ کوئی بات نہیں بچے ہیں نا ابھی جوان ہے تو بچے ہیں نا ہرگز نہیں آپ کی دینداری کام بلے قبول ہوگی قو انفسکم قرآن کی عید پر رہا ہوں یا ایوہ اللزین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ نہ کرو کہ خود تو حاجی صاحب بھی ہو گئے مسجد میں تکبیر اولہ والے بھی بن گئے لیکن گھروں میں اسلام نہیں آیا ان کو نماز روزے اور حیا کی تبلیغ نہیں کی ایسا نہیں ہے کوئی صحابی ایسا نہیں جس نے اپنے گھروں میں تبلیغ نہ کی ہو کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے اپنے گھروں میں تبلیغ نہ کی ہو کوئی اللہ والا ایسا نہیں کوئی غوث اور کتب ولی اللہ ایسا نہیں کوئی عالم دین ایسا نہیں جس نے گھروں میں تبلیغ نہ کی ہو اور گھروں کو صراط مستقیم پہ نہ لایا ہو دوستو گھروں تبلیغ کرنا فرائض میں سے ہے ہاں آپ تبلیغ کرتے ہیں اخلاص سے کرتے ہیں بار بار سمجھاتے ہیں تو ہر ہر با استعمال کیا اور پھر بھی وہ صراط مستقیم پہ نہیں آتے تب معذوری ہے لیکن جو پھر بھی رہنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے محنت کرنا یہ ضروری اور فرائض میں داخل ہے عدالتوں میں جا کے دیکھو نا لوگوں کے قتل کے چلو قتل کے ہی صحیح لوگوں کے شادی بیاہ نکاح طلاق کے جھگڑوں کا منظر فلانا نہیں راضی بیگم سے فلانی بیگم نہیں راضی شوہر سے لڑائی جھگڑے عدالتیں مقدمے وکیل چیک کر کے دیکھو کسی دین دار شخص کی بیوی نے مقدمہ نہیں کیا ہوگا کسی عالم دین کی بیگم نے عدالتوں میں جا کے مقدمہ نہیں کیا ہوگا کہ شوہر نہیں پسند شوہر نہیں پسند خرچہ نہیں دیتا یوں اس لیے کہ گھروں میں تعلیم و تربیت ہے اگر سوکھی دال سانگ ہے تو وہ اس پہ بھی راضی ہے اور اللہ نے اچھی نعمت عطا کی تو اس پہ بھی راضی ہے قابل میں, میں قبول ہوگی بہرحال ایک جماعت نے یہ کہا مجدد الفسانی نے جب مشورہ کیا کہ دین اکبری یہ جو فتنہ رائج ہوا ہے جس نے اسلامی نوای کو منکروں کو حلال کیا اور جو حرام چیزیں تھیں کو ہلال کیا اور جو حلال تھی ان کو حرام کیا اس کا توڑ کیسے کریں گے لوگوں نے کہا ایک جماعت نے کوئی بات نہیں ان کو اپنا کام کرنے دو اور ہم اپنی عبادت کرتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستوں میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تقریر سنو تمام سیرت کی کتابوں نے لکھی ہے نبوت ملنے کے بعد پہلی تقریر ہے آپ کی صفا پہاڑی کے چوٹی پر کوئی گول مول بات نہیں کی ہے صاف ستھری بات کی ہے لوگو اللہ کے لئے تمام معبود باطل ہیں بت سارے باطل ہیں اللہ وحد اولا شریک ذات برحق معبود ہے اس کی توحید میں ہو میری رسالت کو مانو تو کامیاب ہو اور اگر بد پرستی بھی رہو گے تو تباہ ہو جاؤ گے یہ سامسطری بات کی پہلی تقریر ہے یہ پہلی تقریر ہے یہ نہیں خیال کیا قریشی نراز ہوں گے ہاش بھی نراز ہوں گے متلبی نراز ہوں گے فلاں ناراض ہوں گے وہ دوست تمہارا ہے وہ دین سے دور چلا جائے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اصل تو دینداری ہوتی ہے تو خاموشی اگر تو چلو جی ہم نیک بن جاتے ہیں تبلیغ اپنے ساتھیوں کو خفیہ طور پر کرتے رہتے ہیں صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اعلان کی کیا ضرورت ہے لوگ ناراض ہو جائیں گے ایک ہی ملک میں رہنا ہے نا جی بھائی ایک ہی ملک میں رہنا ہے لیکن حکمت کے ساتھ دین کی تبلیغ ضروری ہے اسلام اسی طرح زندہ جاوید ہے شروع سے آج تک یہ ایک جماعت نے بات کہی ایسی نہیں ہونی چاہیے بار بار تبلیغ ہو اگر یہ تبلیغ بار بار نہ ہو تو ایک دفعہ پتھر بلال کو مارے گئے تبلیغ روک جانی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مطاف میں حرم شریف میں اوجری اوپر پھینکی گئی چھپو جانا چاہیے تھا تبلیغ تو ہوئی گئی ہے سمیہ کو شہید کیا گیا چھپو جانا چاہیے تھا دیگر صحابہ کرام کے اوپر تکلیفیں آئیں اسلام کی وجہ سے آئیں وَمَا لَكَمْ اُمِنُمْ کوئی دشمنی کسی کی نہیں تھی مگر ایک دشمنی تھی کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لایا تھا اللہ کے حبیب پر ایمان لایا تھا یہ دشمنی تھی لیکن باز نہیں ائے بات ہوتی رہی اپ یہ سمجھیں کہ دفتر والے ساتھیوں کو بات کریں گے وہ ناراض ہو جائیں گے گھر میں بات کریں گے ناراض ہو جائیں گے فہو پہلے کون سی راضی ہے جو اپ ناراض ہو جائیں گے اور دین کی بات کرنے سے جو ناراضگی ہوگی یہ سنت ہو جائے گی حکمت کے ساتھ دین کی بات کرنی ہے خاموش نہیں رہنا اللہ کرے میری بات اپ کو سمجھ میں ا جائے۔ دوسری بات دوسرا گرو مجدت الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے جو مشورہ کیا اس فتنے کا مقابلہ کیسا کریں تو دوسرے نے جذباتی بات کی مسلح بیچ کر خنجر خریدو بے خبر صوفی مسلح بیچ کر خنجر خریدو بے خبر صوفی کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی دوسروں نے یہ بات کہی حضرت صاحب جہاد کا اعلان کرو ہم ہمقابلے میں نکلیں گے جو دین اکبری کے دائی ہے ان سے قتال ہوگا بارال ایمانی جذبہ تھا بات درست تھی کہ بہت بڑی ایک لادینی سیلابی شکل بنائی جا رہی ہے بات تھی یہ دوسرے کی بات کہ ٹھیک ہے آپ کے جذبات شیخ صاحب جن کے میں نے بتایا ہزاروں خلفہ مرید ہیں شاگرد دی یا ماننے والے تو اور الگ بات ہے عرب تک, مصر تک ایران یہ علاقے ترکستان ہندوستان لاہور لاہور میں آپ کا مرید تاہر لاہوری تھے وغیرہ وغیرہ اور بہت جگہوں میں آپ کے خلفاتے تیسری جماعت جن سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ایک نے تو رائے دی چپ کر کے بیٹھنا چاہیے کوئی ہمارے اس رواج کے کوئی لوگ تھے چپ ٹھیک ہے اور دوسرے جذباتی لوگ جنہوں نے وہ بھی ٹھیک کی بات دینی جذبہ تھا کہ اسلاح دینی غلار کے خلاف مقابلہ ہو تیسرا مشورہ ایک جماعت نے دیا کہ ہمیں ہر علاقے میں دین تبلیغ کے لیے افراد بھیجنے چاہیے ہر گاؤں میں ہر شہر میں ہر صوبے اور ریاست میں ہمیں مبلغین اسلام بھیجنے چاہیے جا رہا ہے اور اس کو زندہ کرنا ہے جو اسلامی پرچم سر نگو نظر آ رہا ہے اس کو بلند کرنا ہے لوگوں میں جو ایمان بج رہے ہیں ایمانی چرا لوگوں کے دلوں میں جو بج رہے ہیں انہیں جلانا ہے جو خزاں کے موسم آیا اور اسلام دبدا دباد دب دب دب نظر آ رہا ہے اس اسلامی موسم خزاں میں موسم بہار لانا چاہیے یہ تیسری جماعت نے مشورہ دیا کہ ہر شہر ہر علاقے میں مبلغین بھیجنے چاہیے فاروقی صاحب شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کو پسند کیا کہ موسم خزاں ہے اور اس میں بہار لانی چاہیے اور عالم دین دوستو عالم عالم ہونا چاہیے نمبر دو نیک ہونا چاہیے گناہ کبیرہ کمرتکب نہ ہو نمبر تین بات کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے من من من من جیسے رات کو آہستہ آہستہ بندہ مشورہ نہیں کرتا ایسا نہ عالم دین لا خاف لائم عالم عالم ہونا چاہیے چار لینے سیکھ کے عالم نہ بنے ممبر پہ قبضہ نہ کرے عالم دین ہونا چاہیے قرآن و حدیث سے باخبر ہو تاریخ اسلام سے باخبر ہو اور چاروں فکر کو جانتا ہو مفتا بہی اقوال جانتا ہو یہ عالم دین ہوتا ہے نمبر دو نیک ہو عالم دین کی چہرے سے داڑھی اڑ جائے پھر عالم دین کیا ہے جس کو سنت کی بہار سے خود ہی اللہ کے کہ کیا پریشانی ہے ٹائی پتلون میں عالم دین ہی آ جائے تو پھر کیا ہوا اس کو سنت سنت کا لباس سے کانٹے چپتے ہیں سنت لباس میں تو راحت ہوتی ہے سکون ہوتا ہے اسلام ہو کر تو سیدے کون ہے ان کا لباس کیوں نہیں اختیار کرتا مجھے تو افسوس ان بابوں پر ہے سمجھنا بات کو اور اس مولوی کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھنا جو صاف ستری بات کہتا ہے مجھے ان بابوں پہ شرم آتی ہے جو ریٹائر بھی ہو گئے لیکن ان کی ٹائی ابھی تک ریٹائر نہیں ہوئی بوڑھے ہو گئے بوڑے ہو گئے ایک بال بھی صفح کالا نہیں رہا ٹانگوں میں لیرے باندھی ہوئی ہیں کڑکھڑا رہی ہیں صحیح چلنا نصیب نہیں ہوا کھانے میں پریز آ گیا بڑھاپا آ گیا لیکن ٹائی ان کی ریٹائر نہیں ہوئی کیا مجبوری ہے تمہیں ٹائی پہننے میں ہاں مان لیتے کی کوئی مجبوری ہوگی دوران ہو سکتی ہے نا ریٹائر ہونے کے بعد اتوار بازار پھرنے میں کون سی مجبوری ہے کہ آپ نے آقا کا لباس پہن کے اتوار بزار میں جانا ضروری ہے ادھر کوئی آ کے وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ خوش ہوگا عالم عالم دین ہونا چاہیے پہلی شرط عالم میں نمبر سے بچے سنت کا متبے ہو نمبر تین بات کرنے کا ڈھنگ آئے اثر ہو سننے والوں پر فساحت اس کو کہتے ہیں اثر ہو سننے والوں پر فصاحت اس کو کہتے ہیں جو بات دلوں میں اتر جائے بلاغت اس کو کہتے ہیں تین باتیں ہو گئی چوتھی بات کہ آل میں دین میں لا یا ملامت, کرنے والے کی ملامت سے ڈر نہ ہو کرتے رہے نا لوگ ملامت کی کیا بات ہوتی ہے مولوی ہو. ہو. نرم نرم صاحب چندہ صحیح دیں گے نا یہ مولوی صاحب کو چندہ صحیح دیں گے تھوڑی نرم نرم بات ہو چھوڑو ان دلوں پر قبضے رب کے ہیں جیب میں ہاتھ ڈالنے کی تو فی رب دے عالم دین کا ایمان ابھی پکا نہیں ہے کل اللہ اگر مولوی چندہ کر کے مسجد کے اوپر خرچ کرتا ہے نظر آتا ہے آپ کی مسجد میں صرف کالینوں پر 30 لاکھ روپے کا خرچہ ہوا ہے ایک ایک جائے نماز اکثر ساتھیوں نے جمع کی ان پانچ منزلوں میں جو جائے نماز بچ ہوئی اس کی بات کرتا ہوں عالم عالم ہو کبائر سے بچتا ہو بات کرنے کے ڈھنگ آئے اور لائق مت لائن ملامت سے نہ ڈرے کسی سے نہ ڈر ہو اور لالچ کسی سے نہ ہو پھر بات اثر ہوتی ہے تیسری جماعت نے کہا حضرت صاحب یہ اسلام کا موسم بہار لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس خزاں کو ختم کیا جائے فرمایا خزاں آتی ہی ہی پڑتا ہے ہر سال بھی خزاں آتی ہے پتوں کو خزان میں مٹی میں جانا ہی پڑتا ہے فرمایا خزاں آتی ہی ہے اور خاک میں ملنا ہی پڑتا ہے ان کلیوں کو اس گلزار میں پھر سے کھلنا ہی پڑتا ہے اسلام پر موسم خزاں آ گیا دین اکبری کے چیلے چمچے کوششوں میں لگ گئے اللہ نے فاروق سے ایک مرد کلندر سرحد سے اٹھایا اسلام پر جو موسم خزاں اس کو موسم بہار میں بدلنے کے لیے اللہ نے مرد درویش بھیجا خزاتی ہی پڑتا ہے ان کلیوں کو اس چمن میں اس گلزار میں پھر سے کھلنا ہی پڑتا ہے میں دل کو زخموں سے میں دل کو زخموں سے اور زخموں کو آہوں سے بچاتا ہوں مگر ہوتے ہوئے زخم مگر ہوتے ہوئے زخم کہ پھر ان کو چھلنا ہی پڑتا ہے خاموش رہ جائیں دین اکبری کا مقابلہ نہ کریں تو پھر یہ زخم اندر ہی رہ جائیں گے یہ دین کے خلاف مجبوراً چھلنا ہی پڑے گا مرادر دیگر در دل کشم ترسم کے مغزے استخا سوزد دین پر دشمنا نے اسلام نے بھی الغار کی اسلامی نام لینے والے بادشاہ بنا لیکن اب کیا کروں میرے دل میں جو بات ہے اگر اس کو نہ کروں تو میرا مغز پھٹ جائے گا پریشانی سے اور اگر میں اس بات کو سامنے لاؤں بعد نے یہ اسلام کے ساتھ کاروائی کی اور ان کو فیضی اور علامی جیسے بھی ملے جو اسلام کے خلاف معید بنے اگر بات کروں تو زبان جلتی ہے اگر نہ کروں دل میں تو دماغ جلتا ہے کیا کروں مرادر دیس اندر دل اگر گویم زبا سوزد وگردر دل کا شم ترسم کے مغزے استخان سوزد علام اثر ہندی نے دوستو تیسری چیز کہ جو ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ہر شیر میں بھیجتے ہیں لوگوں کو اور وہ دعوت اسلام دیں گے تبلیغ کریں گے لوگوں کو نماز روزہ سکھائیں گے وغیرہ انشاء اللہ تعالی تعالیٰ بکیہ اگلے جمعہ کو ہوگی اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے واخرداو نان